ساتھی پہلی دفاع ہے جی کہاں سے آئے رسولی رسولی قرآن و میں مختلف قسم کی اسلام جو آدمی بھی اسلام قبول کرنے کے لیے آتا تھا تو وہ براہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑتا تھا اس کو بیعت اسلام کہتے ہیں کا کیا لفظ لغوی بانا بنتا ہے جی افتاب آف کا اس کا اس کا جی؟ کا کافی مشکل ہوتے جانے جانے جانے والا والا والا عمل عمل عمل کیا چیز بس آدمی مرکیت سے لے کر بیچتے ہیں جی ماشاء اللہ جی اب آپ اگر بیسے بکے تو آپ تھمانا آپ کو آگے بیچیں تو ہماری گائے بیسے ہو تو پچاس ہزار بکتی آپ تو کسی کے بکتے جب کہ اب آپ کے رشتے کے لیے جائے گے تو اتنی مصیبتیں بڑی کرنی پڑے گی کتنی بار جانا آنا پرانے زمانے کا طریقہ تھا کہ جوتے گیس جاتے ہیں جاتے آتے جانا پڑتا ٹراوس کے بک جانے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا جی بچ جانے میں ارادہ بیچنا ہوتا ہے ارادہ جی اپنی مرضی اپنی خواہش اپنی چاہت تو اپنے رادا جو ہے اس کو اس حد تک ترک کر دینا کہ گویا آپ یہ بک چکا ہے بے و شراب نکاح بے و شراب اور غلام کو آزاد کرنا یہ سی باتیں ہیں نا زبان سے بول بولنے سے نفت ہو جاتی ہاں؟ اب آدمی کہہ دیا کہ میں نے بیچ کی اسے کہا میں نے خرید لی اور اس نے اس کو کچھ ادائیگی کر کے ادائیگی کر دی تو اب دوسرے دن دوسرے آدمی سے آ کر کہے کہ میں اس چیز کو دس ہزار زیادہ میں خریدتا ہوں تو یہ نہیں بیچ پہ سکتا کیونکہ اس کا سودا ہوگا اب اس کی ملکی ہے اگر وہ دس ہزار پر زیادہ بھر دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے اسلامی سارے احکامات جو جی ہیں وہ دو گاؤں کے سامنے بول ہونے سے نافذ ہو جاتے ہیں اس لیے میں نکاح کرتے ہوئے کہا کہ عورت عورت کو میں نے بیس کنال زمین دے دی گاؤں کے سامنے سے کہہ دیا بس ہو گیا کوئی کارڈ کارڈ وغیرہ کی ضرورت نہیں نہیںفظ ہو گیا وہ اس کی مالک ہو گئی اور کسی وقت اسلامیہ زل میں دو گاؤں کے ساتھ اس مقدمے کو دائر کیا جائے تو ثابت ہو جاتے ہیں <تصفح> گردر گواد روکی منگا سر جھوٹ بوتلا کچھ کرائے کوشش کرے جج اس میں قاضی کرائن کی کوشش کرے اپنی بصیرت اپنے استعمال کرتے ہوئے کرے لیکن جو بات اس گوا جھوٹا ہو تو اس پر وہ فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ کر دے گا اب اس کی پکڑ جائے تو پھر اللہ کے دربار میں اس کی پکڑ ہوگی واقعی اسلامیہ نظام چل رہا ہو اور گوا جھوٹ بول رہے بھول بول رہے تو اس کی ایسی پکڑ ہوتی ہے قبرت کا نمونہ من کے سارے لوگوں کے سامنے آتا ہے اور آپ لوگوں کو آپ کو تو پتہ نہیں دیکھا ہی نہیں ہے تو پرالے زمانے میں ہم بڑے بڑے جوتے تھے تو اس وقت اگر انگریزوں کے زمانے میں بھی غرطی نظام نہیں تھا صرف کہا کرتے تھے سادہ لوگ قرآن ملے قرآن ملے کہ بس وہ لے لیتا تھا کوئی دنوں کے بعد کہتے تھے قرآن میں چتکڑی وہ لوگ پکڑ کر یہ تو کوئی چار پانچ سال پہلے کا واقعہ ہے گوندل کی منڈی کا گوندل کی منڈی کا ایسا واقعہ ہے کہ ایک بوڑھے آدمی نے بینس بیچی تو کوئی تین چار نسر باز ہے اس کے ساتھ ہنگامہ کیا کہ پیسے مارے ہیں آپ کیوں لیتے ہیں وہ آدمی سیدھا سارا دیہاتی آدمی میں یہ اس سے بڑھ گیا اور اس کو تو لاجواب کر دیا اسے پیسے لے رہے ہیں تو آخر اس نے جو ہے تو پیسے قرآن مزید بنا کس آدمی کو کہا کے کچھ اٹھا لو اس سے اگر تمہارے ہیں تو اس سے پیسے اٹھائے اور ایسا خوشی سے پھولتا ہوا چھلانگے لگاتا ہوا آگے بڑھا نہ سڑک کراس کرتا تھا گاڑی نے مارا اس کو وہیں گے اس کی موت ہوئی تو بڑھا آدمی آیا اس نے کہا کہ پیسے اپنے اٹھائے اس نے کہا قرآن وا لو تو سادہ آدمیوں کی بات ہوتی ہے قرآن و اللہ نے پکڑا اللہ کی پکڑ میں آ گیا پھر کاغجی کی ذمہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کوششوں سے جتنا اس, ساو... اس کے ہاتھ میں ہاتھ کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا اس کے ذمہ نہیں ہے خیر درمیان ضمنی براکی اور یہ کر رہے تھے کہ بیٹھ کے تھے بک جانا بک جانے والا عمل اس نے اپنے ارادے اپنی خواہش اپنی چاہت کو ایسے چھوڑتا ہے کہ گویا اب یہ اس کی رہی ہی نہیں تو شر دینی امور میں تو وہ ضروری ہے اپنی اصلاح کے سلسلے میں دینی مال کے سلسلے میں دینی کی باتوں میں سمجھنے کے سلسلے میں اس میں تو ضروری اور لازمی ہے اس کے بغیر ترقی نہیں ہوتی ہے دنیا کے کاموں میں لازمی نہیں ہے اور کوئی مشاعر سے تجربے بہت تجربے والے ہوں کہ دنیا کے کاموں میں بھی ان کا تجربہ اور مشورہ ثابت ہو پکا ہو تو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے دیکھا مشاعر کے زمین لازمی نہیں ہوتا کہ دنیا کے کاموں میں بھی اور اس کے لیے مشورے رہنمائی کے, کے پابند ہوں تجربے کی بات ہے یہاں ایک آدمی آیا تو ثانی رحمت اللہ سے پوچھا میں ایک تو بان کی دکان کر سکتا ہوں یعنی جو چھ پہ چاہے چار پہ بننے کا نہیں ہوتا وہ کیا کیا دکان کر سکتا ہوں اور کوئی کریانے کی تو اس کے نام کا کیا مشورہ نے کہا ہمارے والد صاحب نہ مڑ کی دکان کے مائر نہ کرنے کی خاندان کا باغ رحمت اللہ مجیب گے وہ بڑی دلچسپ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام تعبیر کرتے تھے انصار مدینہ تعبیر کہتے ہیں ان پھولوں کو لا کر مادہ پر جھاڑتے تھے اس طرح مارتے تھے تو اس سے فصل بہت زیادہ ہوتی تھی تو یہ تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صاحب نے کیا گیا تو اس میں وہ ایسے طور پر بات کہ بجائے کوئی زراعت عمل کے ٹوٹکے کے طور پر بیان ہوئی ٹوٹکا ٹوٹکا کہتے ہیں جیسے مختلف بیماری ویماریاں میں دم قسم کے لوگ کرتے ہیں نا اس کی بنیاد نہیں ہوتی ہے بس کب کامیاب ہو جاتا ہے تو کامیاب تو اس, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ایسا ہوا کہ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے بات یاد نہیں آ رہی کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالی ہے تو اس وہ سار ساب اکرام نے تعدیر نہیں کی اندر مادے کے جا جو نہیں کیا تو فصل بہت کم آئی تو انہوں نے آ کر جو ہے تو شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیر نہیں کی تھی فصل ہماری بڑی کم آئی ہے تو اسے اس اندازہ ہوا کہ کوئی ٹوٹکا نہیں تھا ذرا عمل تھا کوئی ذراتی سب و بلا عمل تھا کوئی طرح <تصفح> پانی بر دینا ایک سبب ہے ٹھیک ہے نا اچھا بیج گیس کا انتخاب کرنا تو یہ کوئی اجراطی عمل تھا جو کہ اسباب ظاہریہ جو اللہ نے مقرر کیا اس کے ان پر آپ نے فرمایا کہ امور دنیا کو تم اپنے دنیا کے کاموں کو خود بہتر طور پر جانتے ہو یہ پیغمبر کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے کاموں میں نہیں مشورہ دے یار ان کا مہم کام جو کام ہے وہ ہدایت کا مسئلہ ہے ابرضی زبان حنزلہ نے ابریز مجیب بات لکھی ہے کہ جس وقت آپ نے فرمایا تھا اگر اسی یقین کے ساتھ اس کو لے لیتے صابر کرام کہ بس ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے فرمایا ہوا ہے تو بس ایسے ہی ہو جاتا ہے جانے میں لات گمر ہونے کا کہ امید تھی کہ کھجور میلہ چلا نرمادے کے اصول کو بدل دیتا دوسری بات سفیا نے اس وقت یہ ہوئے کہ بکرے کا گوشت چڑھا ہوا تھا تو آپ نے سیر لائے تو شادی سے فرمایا کہ مجھے بونگ اگلا دفتہ دس اٹھا کر نکال کر دو یار نوشت ما لیا میں دوسرا دے دوسرا دوں گا نوشت ما لیا پھر میں اور دے دو تو نے کہ یار صلی اللہ صلی اللہ وسلم تو دو ہی ہوتے ہیں بکرے کے دس دو ہی ہوتے ہیں کہتے ہیں اگر وہ اللہ کا نام لے کر آپ کے عمر فرمانے پر اگر ہاتھ ڈال دیتے تیسرا نکل سطح کا ایک تو سطح کا وہ سر کی یقین لازم اور فرض واجب نہیں تھا پر کر لیتے مریض کو ہم کہتے ہیں خوش فہم خوش فہم مریض تو اس کے دل میں ہوتا ہے کہ جو فرمایا ہے بس کوئی ہے اس کے اس میں بعض جو خوش فہم ایسے مریض ہوتے ہیں نا کہ مثلا شہر کو پتا نہیں کہ آگ جلدی اس نے کہا کہ یہاں سے گزرو تو ایسا خوشی متو کرنے جب گزرو تو بس آگ آگ مارک نہیں ہی تو کامیاب ہو جاتے ہیں ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں مورنی جو ہوتے ہیں ہمارا ایسے یقین نہیں ہوا کرتے عموما عجیب دلچسپ آ گئی جی. یہ جو حبیب اجبیر رحمت اللہ علیہ بصری رحمتہ اللہ علیہ کے مرید ہیں اور سود کے کاروبار تو سب تو مدید میں. پھر بڑے کرامتوں والے بزرگ ہوئے ہیں بڑے عجیب و غریب دو واقعات بڑے عجیب ہیں <laughs> ایک دوسرا ہے کہ اس نے اللہ علیہ کی گرفتاری کا حکم ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو سے بچانے کے لیے درہ درجہ کے کنارے ابھی بجمی کے اس میں آگے جھونپڑے میں پولیس والے وہاں پر آ گئے سرکاری اہلکار آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی بجمی یہاں پر ہے کہا ہے کہ اللہ شاگرد مارا اتنی اس کو تمیز نہیں پیدا ہوئی ہے کہ اس وقت آدمی کی جان جانے کا خطرہ ہو تو اس وقت جان کو بدل سکتا ہے بہت بدلنا چاہیے تھا مجھے نہیں پتا ہے یا کچھ آپ کو معلومات ہو گئی کچھ کہا جگہ تمہارے سامنے بیان دے کہ جھوٹ نہ ہو اور اگلے آدمی کو ایسے اندازہ ہو جائے کہ جان چھوٹ جائے تو کہتے ہیں کس طرح کہ آدمی تم نے کہا اندر ہے پولیس والے اندر گئے انہوں نے ڈھونڈا کچھ نظر نہیں آیا پھر باہر آیا کہ بھائی ادھر گیا پھر انہوں نے جا کر ڈھونڈا تین خیر بھائی میرے ساتھ اگر گئے تو مجھے میں آپ کو کیا کہوں گا کو نہیں مل رہے تو پھر وہ نکل کر گئے برا بھلا کہہ کر گئے کہ آدمی نہیں دھوکہ دے رہا ہے خیر جب چلے گئے تو پر اپنے وسیف رحمتہ اللہ نے پوچھا کہ الگ کے بندے اتنے تو میرے سب سمجھ رہی تھی کہ اس کو جان چلاتے میری تم نے کہا حضرت مسئلہ یہ ہے کہ میری زبان وہ ایسی بات پر چل نہیں رہی ہے میں کیا کروں چلو وہ تو ہو گیا لیکن وہ او پھر میں ان کو نظر کیوں نہیں آیا ہوں تو انہوں نے بتایا کہ فلاں کلمات فلاں فلاں کلمات میں نے اتنی بار پڑھ کر یہ دعا مانگی تھی یا اللہ میں نے بسری کو آپ کے سب کر دیا تو ان کو نظر نہیں آیا ایک بار کسی دعوت پر جانا تھا دجلہ کو پار کرنا تھا کوئی کسی کوئی بندوبست نہیں تھا تو اس میں ابھی وجم رحمۃ اللہ علیہ کچھ کلمات پڑھ کر گزر گئے پانی پر سے. اصل بسید رحمۃ اللہ کا وہ نہیں گزر سکے رحمۃ اللہ نے بات کی ہے کہ باوجود اس کے درجہ اور مقام اصل میں بصیر رحمۃ اللہ علیہ کی زیادہ ہے محمد تقویٰ اشاطین جو خوشی میں کیا ہے اب ان کا مجاہدہ نفس زیادہ تھا تو اس پر سے کرامات کا ذہور ہو رہا تھا حسی کرامات اس کو حسی کرامات کہتے ہیں نظر آنے والی حسی کرامات کہتے ہیں حضی کرامات ان کو رہا نفسم لیکن جو روحانی کرامات ہیں عقلی کرامات ہیں وہ ہے اللہ کا تعلق اور علم فیم اور دین کے لیے کوشش کرنا تو زیادہ اب اس خوش ہو گئے تھے ہمارے آج وہ ساتھی دی آئے ہوئے وہ ان کا کوئی مسئلہ تھا تو اس میں وہ کسی بڑے شیخ الزی شخصیت کسی بہت بڑے آدمی کو لے کر آئے تو آئے گئے وہ نہیں آلو ان کا مسئلہ پھر با نے مجبوری اس کو آنا پڑا کہ ذرا بیٹھ کر تھا لیک ہمارا یہاں پر ہے مجھے لے کر گئے تو مسئلہ حل ہو گیا اس میں راستہ مطلب نہیں کہ ہمارا تکوا سے زیادہ ہے ایسی بات نہیں ہے یہ ہے کہ بس ایک سلسلے کی اجازت ہے گرو کے پیچھے سے اجازت ہے آج تو چل رہی ہے بعض اوقات ایک دفعہ ڈاکٹر بدل صاحب اور صاحب نے مجھ سے گلا کیا گلا اسے کیا کہ ہمارے کہ گاؤں میں ایک آدمی ہے نماز بھی نہیں پڑھتا بزرگ اس سے نہیں کیا ہوا تھا اور سب ہمارے یہ اٹھتا ہے سارے آنکھ دکھے ہوئے مریض اس کے پاس جمع ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اسے وضو بھی نہیں کیا ہوتا آ کر پڑھ کر تھون مارتے ہیں سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں یعنی وہاں بینمازی کیسی اجازت ہے اور اس کے ہم مریض ہوئے ہمیں گلہ اسے کیا تھا مطلب بینمازی آدمیوں کے طرف میں ہو رہا ہے ہمیں کوئی اجازت نہیں ہوئی کہ ہم بھی کوئی دھمکیا کریں گرا دور کرنا چاہیے آم وہ امین صاحب کو شادکہ کا درد ہو گیا تو علاج کر رہے تھے فاقہ نہیں ہو رہا تھا تو وہ شادگا کا جو یہ اجازت ہے ہمارے سلسلے کی میں نے کہا بزلہ صاحب ملک صاحب کا دم کر دیا کرو تو ملی صاحب نے اس نے دم دم شروع کیا اثر ہوا تھا بڑا خوش تھا یہ تو ان کی اجازت تھی کل ایک آزی ملنے کے لیے آیا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے مدثر کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہے نہیں بیٹھا ہے کل ایک آزی ملنے کے لیے آیا بلدستان کا میں نے کہا جی یہ ملنے کے لیے آئے ہیں فلان جگہ کی کسی نشین ہے یہ کہتے ہیں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کالی مرغی لے کر مختلف چیزیں لے کر آتے ہیں اور کچھ ہم کرتے ہیں جو کچھ کر لے ان کا کام ہو جاتا ہے لیکن ہمارا اپنا کام نہیں ہوتا سے وہ ہوتا ہے کہ احتقاد اور اس کے ساتھ آتے جو آپ کے بزرگوں کا پہلا دور گزرا ہوا ہے اور دوسرا ہے کہ وہ زیادہ کر رہی ہے اس کا اس کی برکت ہے اب آپ کے اپنے مسئلے حل ہو تو اس کے لیے آپ کو بھی کہیں آنا پڑے گا منگ ترا لیں گے ایک ہفتہ پہلے اس طرح ہوا ہے کہ ایک آدمی گدی مشین ہے کسی جگہ کا اور گدی مشین ایسے ہے کہ آپ کی حکومت وزیر وزرا جب کوئی کام کرتے ہیں ان کی اتنی بڑی سیاسی حیثیت ہے کہ ان کو بلاتے ہیں پھر بعض اوقات جازو میں بلانے کی کوشش کرتے ہیں جی تو انہیں گھر پر گیا وہ آیا ہوا ہے جی بڑے شکرانے مکرانے میں رکھے اور بیٹھا جی دو آدمی آتے اپنے مسئلے مسائل غیر دیکھیں سب سے چھپ کر آیا ہوا ہے وہ اپنے بسلے میں جب پھنسا ہوا ہے تو خیر یہ کر رہا تھا ایک بیت ایمان ہے بیت ایمان تو حضور صلی اللہ وسلم پردہ فرمائے ہوئے ہیں اور جو آدمی کرنا پڑتا ہے اخلاص سے زبان کے اقرار کے ساتھ کے ساتھ بیت ایمان کسی ہو جاتی ہے بے ایمان اس کی ہو گئی اور سچ بات ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے روزہ رکھنے کے لیے حج کا کے لیے کوئی جادو کی ضرورت ہے نہیں فرض عمل کرے گا اور ایک تو ہو گئی بے ایمان, ایمان ایک ہے بیت اصلاح بےاتیم امامت ہے جی بیت جہاد ہے بیت اصلاح ہے ہیں خلافائے راشدین کی جو بیت ہوئی ہے بیت امامت کو کہتے ہیں آدمی کو آدمی اپنا دنیا کے لحاظ سے حاکم ایسی کامل شخصیت ہو جیسے خلاف راشدین تھے کہ دنیا کے لحاظ سے حاکم اور آخرت کے لحاظ سے رہنما وہ خلاف راشدین تھے تو ان کی بیت جو تھی وہ بیت امامت یعنی اس میں, اس میں ساری بیت جمع ہو کر اس میں ہو جاتی تھی بنومیا کے دور میں ایسے حالات ہو گئے کہ اس کے جو ہوتے تھے خلفار حکام جمع ممبر پر بیٹھے ہوئے تقریباً کر رہے ہوتے تھے کر رہے تھے جمعہ کی نماز ہونے کو جاتی تھی اور بول نہیں سکتا تھا کہ نماز گزار ہو گئی تقریب ختم کرو نماز پڑھا دور کے اللہ والوں نے دعائیں مانگی اللہ ممبر میں تھے لے لے انتظامیہ جدا ہو گئی اور ممبر جدا ہو گیا تھے یہ نمبر کے لیے جائے تو قاضی آ کر نماز پڑھایا کرے اور انتظامی امور کا شاہی آدمی ہوگا وہ کیا کرے پھر کاضی رشوتی ہو گئے کاضی رشوتی ہو گئے کے بعد سے مقدمہ فیصلہ کر کے آئے ہوئے ہیں آدمی آ کر نماز میں بیٹھے ہیں جمعے کی قاضی صاحب ابھی جائے تو اتنے زہارت سے لے کر آئے اتنے زہارت سے لے کر آئے ہوئے ہیں اور نماز نہیں پڑھا رہا ہے تو پھر وہ کرایا تو آپ مانگے کہ اب یار لائبر جو ہے قاضیوں سے ملے لے دے. عام آدمیوں کے آ گیا مسلمان جو آدمی جن کو پسند ہو وہ اس کو اپنے امام بنائیں اور کاجی عدالت میں فیصلہ کرے گا حاکم جو, جو ہے حاکم کا نمائندہ وہ اپنے انتظامی امور کو سنبھالے گے تو خیر اب یہ بیت اصلاح جو ہے یہ آیتوں میں بیان ہوئی ہے یا آئے نبی ہو اللہ اللہ عورتیں بیت ہونے کے لیے آئے ہیں انہوں وہ مانتے جیسے مان کو حاصل ہے اب مزید کچھ باتوں کے لیے وہ کرنے کے لیے آ رہی ہیں کس لیے آ رہی ہیں اللہ شکن بلّۂ سیم اللہ کا شریک کسی کو لٹھائی ہی آ ہیں ولا يقتلنا چوری نہیں کریں گے ولا يذينہ بدکاری نہیں کریں گے ولا يقتلنا اولادہ اولاد کو قتل نہیں کریں گے ولا يبهتان بہتان نہیں بولیں گے تو ان باتوں پر بات توبہ طوبہ بتائے بولنے کے لیے کرا تو پھر آپ یہ فبا یوهن تو اپ ان, ان کو بیعت کر لیں واستغفرللہن اللہ اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگیں تو دیگه تے اج دن جیسا پر توبہ طوبہ ہو سکتا ہے لیکن بیل کی شکل میں تو بتائے بہت ہے یہ خاص برکت کی بات ہے یہ خاص برکت کی بات ہے اس میں اللہ سے کی خاص مدد شامل حال ہوتی ہے ڈاکٹر سیاح صاحب آپ کو یاد ہے کہ یہ جو آیت ہے نہیں یاد ہے ایک دونوں نے باندھ دیا تھا اپنے آپ کو نا ستون کے ساتھ جی جیس کے بارے میں <سلام> اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں اس کا وہ یاداشت دے میں آ گئی کہ ہاں بالکل یہ کوئی واقعہ ایسا تھا کہ اس میں چوری ہو گئی تھی یہود نے چوری کی تھی اور مسلمان پر کر تھی ہاں جی اور وہ آٹا وغیرہ اس کے گھر تک ڈال دیا تھا کہ اس نے کیا ہے وہ پورا یہ میں نے تین دفعہ دیا ہوا ہے انسان ہے آپ کا کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اگر یہ آپ کے پاس آئے ہوتے وہ لوگ جاؤ کا. آپ کے پاس آئے ہوتے رب اللہ, اللہ سے معافی مانگتے اور وسط فل الرحم رسول پیغمبر بھی ان کے لیے معافی مانگتے ہیں کہ آپ بھی معافی مانگتے ہیں واللہ اللہ تعالیٰ کو یہ بخشنے والا اور میرا بان پاتے ہیں ابھی بھی یہ جو زیارت مدینہ شریف کے تعداد ہیں اس میں سے آ یہ آیت پڑھ کے وہاں یہ آیت پڑھتے ہیں نصرات کے بعد وول و نم واؤ کا الحمۃ اللہ بس تخبر الحمد رسول اللہ تو وبر اور پھر کہتے جے نام مستقبرین کہ اگر آپ کے پاس آتے سے معافی مانگتے ہیں آپ معافی مانگتے تو اللہ کو معاف کرنے والا پاتے یا رسول اللہ ہم بھی حاضر ہوئے ہیں استغفار کرتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے وہاں اپنے ساتھیوں کو جاتے یہ کہا کرتے ہیں کہ وہاں جا کر پڑا کرو کہ جینا کے علینا، ان اللہ جے نہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یہ کا قول ہے جو نے دوسری بار جس وقت گئے یوسف علیہ السلام کے پاس غلط لینے کے لیے تو استعفی اتنی تندرستی کی پیسے بھی نہیں تھے تو کچھ پنیر اون اس طرح کی چیزیں لے کر گئے تھے کہ جو کوئی خریدے تو خریدے نہ خریدے تو پھر انہوں نے چاہیے اس وقت تکلیف کے حال میں یہ بیان دیا ہے کہ جے جی نہ بہت گھٹیا قسم کا مال لے کر آپ کے پاس آئے تو ہیں تو پھر اگر کئی پر صدقہ کرتے ہوئے ہمیں جو جی ہے تو غلہ دے دے تو اس پر جو ہے تو ہم ساتھیوں کو کر دیں گے یہ پڑھا کریں اور پھر جو ہے تو دوسرا ایک ہے وہ شعر ہے دس بکشا جانب زمبیل ما شیل اللہ جمال روئے میرے اس طرح زمبیل کہتے جسے آپ لوگ بیگ کہتے ہیں تھیلا کہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائیے اور کچھ چیز جو ہے اپنے روکھے مبارک کے حسن جمال کے صدقے ہمیں عطا کر دیجیے ڈاکٹر صاحب کو بتایا تھا کہ افضل شاہ کو وہاں بتانا اس نے نہیں بتایا اس کو سمجھا ہی نہیں اس کو سمجھا نہیں آج مشرف صاحب کی ٹوپی میں نے پہنی ہوئی ہے جس میں بزرگوں کے اتنے اثرات ہوتے ہوا دار ٹوپے چولی بھی دھڑ آخر کے وفات میں پکے دھارے بولے دھاری ہوئی جی. تو اس میں تو جب یہ بیان انہوں نے دیا تو اس پر جیسے شام کا دل پھر دکھا بھائیوں کے بیان تھے نا نے بولو جی کیا فالتن بھائی یوسف نے کہا نے یوسف کے ساتھ جو ہے تو کیا کیا تھا جس وقت تمہارے اس بارے میں تم تھے تو میں پتہ نہیں تھا تو یہ بات ہم نے کہی تو چونکہ کچھ خط و خاط مجھ کو یاد تھے پرانے نا انہوں نے کہا کہ آن تا کہا آن تا یوسف آپ نے کہا کہ نہ یوسف آج آخری پھر بار میرے کو دکھایا کہ میں یوسف ہوں ہمارے بھائی بھائی, بھائی ہے ہاں. اور تم لوگوں نے جو کچھ کیا تو اس کے بعد کیا کہا جی نہ پہلے اس کہا کہ یہ اللہ میں قدم اللہ والے نا وہ کس طرح ہوا جی اس کو جی ہاں علی انا یوسف واضح اخری قد بدل الله علينا ان هو من یتقي و یصبر فین الله لا یضيع اجر المحسنین تو بارز ذکر میں ڈالا جانا ہاں جی او کو میں ڈالا جانا اور بیٹھنا اور ساری ساری ساری باتیں ہوئی لیکن جو ہے جب आदमी تقوی اختیار کریں اور صبر اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کا جو ضائع نہیں کرتا اس کے ساتھ جردہ معاملات ہوتے ہیں کہ ایک آدمی تو زندگی کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ بنا کر دکھاتا ہے اللہ تبارک بنا کر دکھاتا ہے کہ اللہ تبارک نے تخت پر لا کر بٹھایا ان, کو ان کے سامنے اس قول کے ساتھ کیا جن اللہ کا یہ پہلا جو ہے یہ پہلے جو آئے تھے نا یہ ایک بدو لکھا ہوا ایک بدو نے پڑھا پھر پڑھنے کے بعد میں معافی مانگتے ہوئے آیا ہوا ہوں تو اس پر اچھا اچھا یار اللہ صبح کیا تو بدو نے شاید کو پڑھا پھر اس نے کہا کہ یار میں آپ کے سامنے آیا ہوں اور میں معافی مانگتا ہوں میرے لیے معافی استغفار فرمائیں کوئی بزرگ تھے ان کو حروزگی ہوئی ہے ان کو زیارت زیادہ لڑکی فرمایا کہ اس کو جا کر کہو کس کی مغفرت ہوگی تو وہ دوڑے اس کے پیچھے کو جا کر پکڑا اور اس سے یہ بات کہی کہیجیے مولانا سین رحمت اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ جب آدمی وہاں پر جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات جسمانی کے ساتھ زیادہ اپنی جسمانی جسمانی حیات سے زیادہ کبھی حیات کے ساتھ آپ کے وہاں اس سے زیادہ کبھی احساس حیات کی زندگی اور احساس اور ادراک کے ساتھ آپ کو وہاں پر موجود جان ملائے جائے جسمان جسم جب جسم کا واسطہ آتا ہے درمیان میں روح جب جسم سے فارغ ہوتی ہے تو اس کا ادراک بہت قوی ہو جاتا ہے رقم جو عام دنیا کے کاموں سے فارو ہو کر مکمل آرام آرام فرما ہے تو اب آپ کی روحانیت آپ کا ادراک اور احساس وہ بہت کبھی ہے جو ظاہر موجودگی تھا کی جو اشاعت یا زاد کہتے ہیں کہ ہم جو یاد نہیں مانتے اور یہ دیوبند کا گیتا یہ جھوٹ بولتے ہیں پنچی آزاد پہ شاید کہتے ہیں نا کہ ہم بندی ہمارا یقید ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں اس کا پتہ ہے آپ کہ بعض اوقات یہ جھوٹ تک بولا کرتے ہیں ہاں جی ہاں تو جھوٹ بولتے ہیں اس وقت ان کو جب کہا جائے کہ مولانا زخری صاحب کی کتاب میں سے لکھا ہوا ہے مولانا تھانی صاحب میں سے لکھا ہوا ہے مولانا گنگوئی صاحب میں سے لکھا ہوا ہے اور ہوا ہے کے تو بانیان اور ڈاکٹر صاحب تھا ہمارے ساتھ جب ہو گیا شہر میں ہوا ہے. تو اس کو, ان کو کہنا پڑا کہ یہ بعد میں تبدیلیاں کی ہوئی ہیں لوگوں نے حضرت میں ایسا نہیں دیکھا ہوا وہ بیداری کی زیارت زیادہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ میں بارہ سنایا اس بات کو کہ بیداری کی، اپنے بیداری کی زیارت کا بیداری میں زیارت ہونے کا خیال جیسا بیان کرنے کا خیال تو دیکھ لیجیے یہ سب باتیں سامنے آتی کون سی تیاری اور کون سی علمی بنیاد ہوتی ہے جی جو باز باندھ پر آئی کہتے ہیں کہ دی, ٹھیک ہوگی اللہ تو قبول کر لے غلط ہوگی تو اللہ معاف کر دے اللہ سے اپنی پڑھونے کا اقرار ہے اور ہر وقت اس بات کے ساتھ رہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے ایک واقعہ پتہ نہیں اس میں لکھا ہوا ہے وہ جو ہے پارے میں لکھا ہوا ہے باز میں تھا ہماری صبح کی مجلس میں جو ساتھی ہوتے ہیں میں جو سے کوئی ایسا موجود ہے یہ شاید موبائل میں آیا تھا کہ بول کلندر صاحب جلال آبادی یہ حضوری فقیر تھے یعنی ان کو ہر روز حضور کی زیارت ہوتی تھی تو اس میں یہ حج بھر گئے تو حج میں ان کا جو ان کا جو اونٹ چلانے والا تھا ان کا جو کرایہ دار زمانے میں اونٹوں پتواڑی کر رہے تو اس کے ساتھ کوئی بات ہوئی تو اس میں ان کو گسایا اس کو تھپڑ مار دیا تھپڑ مار دی یہ سادات خاندان کا سید تھا اور ان کو ہو گئی زیادہ تو نہ بند ہو گئی پھر انہوں معلومات کی تو پتہ چلا کہ یہ سید ہے سے معافی مانگی معافی مانگی پھر بھی زیرت نہیں ہوئی مزید مورہ پہنچ جاتا انہوں نے مجھے فکرار سے یہ بات عرض کی کہ مجھے ضرورت ہوتی تھی اور ضرورت ہونی میری بند ہو گئی یہ ہوا کہ میں نے تھپڑ مارا ہے دو آدمی کو اس نے معافی بھی کر دیا کہا کیا کہ ایک عورت ہے وہ کبھی کبھی آیا کرتی ہے تو تمہارا مسئلہ ہمارے بس میں نہیں ہے وہ کبھی, کبھی آتی ہے, وہ آ جائے تو اسے پراز تو سکتا ہے یہ جائے تو اس پر کہتے ہیں عورت آئی تو میں گیا اپنا واقعہ بیان کیا تو اس پر ایسا جلال جوشر نبی حضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خضرہ کی کہ دیکھو یہ حضرت حضرت حضرت تو نظر صاحب نظر صاحب کہتے ہیں کہ بس میں نے دیکھا تو مجھے بیداری میں بہت شباس ہوگی الطاف صاحب خبر نہیں زیاد کے درشو روشنی صاحب جی. جی اپنے علم عمل میں لگا رہے بس یہ کیا, کیا جی ہم تو اپنے آپ کا کھیل نہیں سمجھتے کسی بزرگ کے بعد ایک ایسا طریقہ بتاؤ کہ زیادہ اول کا مہینہ ہوتا ہے قسم کے مضامین آتے ہیں چلے آلم صاحب سے سوال کرتے ہیں جی دیکھنا بارہ لو جمعہ کے دن حج ہوا ہے جو کہ دس دن حجا تھا اور دس ہزار کے بعد جو ہے تو ہوئے بیس دن جو حجا کے ہوئے اور تیس دن لگا لیں فرض کریں محرم کے اور تیس دن سفر کے ساٹھ اور بیس اسی ہو گئے اور ساٹھ بارہ رضو لول کے لگائیں تو کتنے ہو گئے باسی ہو گئے باسی ते ہو گیا بانوے ہو گئے بانوے بانوے کو سات پر تقسیم کرو تیرہ سفت تیرہ ہفتے ہو گئے ہاں جی اور ایک دن اور رہ گیا تو گویا اس کے بعد جمعہ جو ہے تو وہ آیا اکانوے دن پر آیا اگر سارے مہینے چیز کے تھے جمعہ اکانوے دن پر آیا بانوا دن کون سا ہوا ہفتہ ہوا ہاں جی اور گیارہ ہو گیا اور بارہ کو کیا دن آیا اتوار. اتوار. تو پیر کا دن نہیں آ بارہ لیول پر دوسرا کریں جی. ان میں سے آپ ایک مہینے کو کر لیں اس کا ہاں جی انتیس کا پھر کتنا ہوا جی اکانوے دن ہو گئے ایک دن کم ہوا نا ایک کو انتیس کا کر لینا ایک انتیس کا کرنے ہو گئے تو جمع کس دن کو آیا ایک کو جاتے ہیں جمعہ تو اکانوے کو جاتے ہیں نا ہاں جی اور بانے کو آ گیا اتوار ہاں جی ہفتے کے دن بارہ بجے لگا گیا اچھا اور دن کم کرو پھر جمعے کو بارہ روپئے لو لا گیا کرو تو جمعرات بارہ بارہ کسی بھی نہیں آ رہی سے بار پہ نہیں آ رہی ہے خیر کل ہماری اور تو جامع مامے خو س چل پکڑ کے نا بڑا دن کیا ہوا تھا. اس کو دس کو کو کو بڑا دن کہ ہمارے یہاں پر بڑا دن کہتے ہیں لوگ پشاور بڑا دن کہتے ہیں نا بڑے دن میں جب شروع میں آیا تھا میں کہ بڑا دن کوئی ہماری پرست نہیں نا. بڑا دن کوئی بڑا دن ہوگا بعض بڑے دن کہتے ہیں کیونکہ ہمارے علاقے میں دسمبر کو بڑا دن کہنے کا رواج نہیں ہوا کیونکہ مولانا زربی صاحب اور یہ بڑے درجے کے بعد گزرے وہاں تو انگریزوں کے سخت مخالفت بڑے دن کبھی ہمارے ہماری زبان میں ہماری پشتوں میں ہمارے علاقے کی یا ہمارے علاقے کے اندر بڑا دن کے نام ان کو نہیں دیا گیا انگریزوں کے بڑے دن ہمارے کیسے بڑے دن تو یہاں کیونکہ بڑے شہروں میں بڑے افسر بھی موجود ہوتے ہیں اور ان سے کچھ نہ کچھ فوائد بھی رہنے لوگ بڑا دن کی خوش ہو جائیں تو میں نے کہا کہ قرآن و ادیس میں اور صحابہ اکرام کے عمل میں کسی جگہ ان کا بڑا دن ہونا یا بڑے دن کے ساتھ معاملہ ان کے ساتھ کرنا یا اس دن روزہ رکھنا آجی؟ یا اس دن خیرات کرنا کوئی چیز بھی نہیں آئی ہوئی ہمارے ساتھیوں کو کہا کرتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارے سواب کے لیے آر وقت خیرات کریں لیکن بارہ نہ کیا کریں اس دن ان کے خاص کرنے کے ساتھ ہو جو وہ بات قرآن ودیش میں نہیں آئی ہوئی ہے تو آپ اس کو کیسے کر رہے ہیں ہمارے یہاں دن منانا نہ پیدائش کے دن منانا ہے نہ اوفار کا دن منانا ہے تو انہوں نے کہا جی جو لوگ جلسہ کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں نعتیں پڑھتے ہیں وغیرہ تو میں نے کہا یہ اگر پڑھتے ہوں اور اس میں فضولیات اور نہ کرتے ہوں تو ٹھیک ہے یہ ایک مجلس اسلائی مجلس ہو گئی اس کی اجازت ہے ہاں جی؟ لیکن اس میں مزید وہ مدوی صاحبان ہوتے بات کرتے ہیں کہ اس کو لازم سمجھ رہا ہو اور دین کا لازم امر سمجھ رہا ہو اور کو جو نہ کرتا ہو پھر اس کرتا ہو کہ یہ نہیں کرتے ہیں کیسے گساخ رسول ہے اس حد تک اس کو بڑھا دیتے ہمارے بزرگ میں رحمتہ اللہ علیہ ایک سو بیس سال ان کی عمر ہوئے سو سالوں نے درس کیا کسی نے کہا کہ آپ میلاد نہیں کرتے اس نے کہا وقت میلاد کرتے ہیں ہر روز پڑھتے ہیں ہر روز آدیش پڑھاتے ہیں ہر روز وہ ضرور پر تذکرہ کرتے ہیں آپ کی تعلیمات کا تذکرہ کرتے ہیں ہر وقت کرتے ہیں تو ہماری ملاپ تو ہر وقت ہوتی ہے بار وتی وہ لوگوں کو نہیں ہوتی صبح رکھی ضروری بات مختصر کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ دوسرا بیعت کا بیان کیا نا کہ اس کو کیا کہا جی ہے جی کہ بیت کرنے کے لیے آئے ہاں اس میں جس وقت آدمی آ کر چونکہ مصنون عمل ہے آیت میں سے تذکرہ آ گیا جب آدمی جا کر کسی کو گواہ بنا کر کرتے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے تو اللہ سے بارک اس کو گناہوں سے بچنے کی خاص عطا فرماتا ہے مدد ہو جاتی ماحول میں آتا ہے ماحول میں شو اب ایک بات یہ ہے تو اس میں ہم گئے اس میں زیرت کاکا صاحب گئے زیرت کا صاحب گئے تو وہاں تبلیغ والے ہمارے بزرگ آئے ہوئے ہیں عزی مرجان صاحب منورہ سے تو ان کی ملنے کی اہمیت کر کے ہم گئے ہوئے تھے ملاقات نیت کہہ لو مخام دعوت دعوت نیت کروانیت نیت. نہ صبح ہم نے نیت نہیں کی تھی ہمیں کچھ کریں انہوں نے نماز سے پہلے ناشتہ کروایا جی؟ اور وہ جو جس نے روٹی پکائی تھی کوئی خٹک یا بربت تھا جی یہ جی مقامی تھا کھا کھا کھا رہا تھا اس کی شکل سے شکر سے خٹک نظر آ رہا تھا اور خو خت سے بربت نظر آ رہا تھا اس نے صبح پراٹھے پکائے ہیں عورتیں مرد نظر آ رہا تھا شکل و سرو سے خٹک نظر آ رہا تھا میں تفصیلات پوچھی اس نے تو نیت کی ہوئی تھی ہدایت کی نیت ہی نہیں کرتے جی اور نیت کرتے اور وزیر صاحب کو پتا عجیب نیتیں ہوتی ہیں نا میری میدے کی تکلیف ایسے ماحول میں جانے سے دور ہو جاتی ہے یاد تو بزرگوں کا کچھ روحانی اثر ہوتا ہے ریاض ہے اس ماحول کا اثر ہوتا ہے وہ بھی نیت ہم نے کی, کی نیت نہیں کر دی. وہاں مولوی صاحب نے ان کے بیان کیا تو انہوں نے کہا چلتے پھرتے اوستے بیٹھتے کہیں تبلیغ کر لینا یہ کافی نہیں ہے بلکہ گنتم خیر محمد کی راحت بات کا تقاضا کرتی ہے اس کو آدمی پورے اہتمام کے ساتھ کرنا رہا ہو خیر انہوں نے تو چونکہ آرم آدمی تم اس کو بات کو بیان کرو تو میں کہتا کہ اس کو پورے کوشش کے ساتھ اپنے پروگرام میں شامل رکھتے ہوئے ماہ روزانہ سرانا کے کیا جائے تو پھر یہ اس کا تقاضا پورا ہوتا ہے تو پھر میں الطاف صاحب سے کہا میں نے کہ آدمی کی بات مجھے بہت فکر من کر دیا ڈر کیا کہ اس روزے چلے رہ میں یا بیٹھ ہو جاتے ہیں اور پھر سارا چلے جاتے ہیں تو پورے اہتمام کے ساتھ سلتے کا پہلا درجہ دوسرا درجہ تیسرا درجہ اس کو اپنے مقررہ وقت میں سیکھنا ہوتا ہے پہلے درجے کے لیے ہمارے جو وہ مشورہ ہوا ہوا اس میں یہ کہ پہلے درجے میں آدمی کو زیادہ زیادہ چھ مہینے گزارنے چاہیے پھر دوسرے درجے کی اس کو ہمار سیکھنے چاہیے پھر دوسرے درجے میں جو ہے تو زیادہ زیادہ اس کو سال گزارنا چاہیے پھر تیسرے درجے میں آنا چاہیے پھر تیسرے درجہ کا جائے کیونکہ وہ پھر تک ملی جائے اسے آدمی اپنی استدال جتنا وقت لگتا ہے وہ لگے گا لیکن پہلے دوسرے درجے کو تو ڈیڑھ سال مکمل کرنا چاہیے اور اہتمام کے ساتھ آپ کو آج میں آگر پوچھے گا تو سب آدمی بتائے گا نہیں پوچھے گا تو آدمی کیا کرے گا ہمارے ساتھی وہ ایک دفعہ بمرے مجبوری یہ نہیں پوچھ رہے نہیں پوچھ رہے پھر میں نے اپنی طرف سے ہی یہ ارشد صاحب کو ارشد صاحب آج یا نہیں آیا اس کو جو بارہ تسبیات کو کہا اور کس, کس کو کہا تھا جی یہ ممد علی صاحب کو کہا تین چار ساتھیوں کو کہا کہ یار لاپ اتنے وہ فارغ فارغ ال تحصیر ہیں فارغ البال ہیں اور فارغ ال تحصیل ہیں کہ پوچھتے ہی نہیں تو آدمی کیا کرے ورنہ یہ ساتھیوں کو پہلا درجہ زیادہ زیادہ چھ مہینے ہونا چاہیے دوسرا درجہ زیادہ سے زیادہ اس میں سال گزرنا چاہیے اور تیسرے درجہ کو پہنچنا چاہیے تو سب سے پہلی ہماری کتاب ہے تعلیم اسلام کتنے ساتھی نے پڑھی ہے جی آپ گنے تو ایک بیٹا چار بھی نہیں ہو رہے ہیں مجمے کا ایک بیٹا چار بھی نہیں ہو رہے ہیں اب لذیذ صاحب بھی بیچ میں بیٹھا ہوئے تعلیم اسلام تک نہیں پڑھی ہے کی تو آپ کیا کریں کرے باپ بتائیں تو اس کی نیت اور زیادہ کریں ٹھیک ہے نا اس کی نیت یہ ہے کہ شادی سے پہلے اور نوجوانی میں یہ جو مشکل اعمال ہوتے ہیں اس کو آدمی سیکھ لیتا ہے پھر بعد میں آدمی کمزور ہو جاتا ہے یہ بارہ تصویر کا ذکر ہے یہ تو پوری کشتی ہے یہ تو پوری کشتی ہے ڈاکٹر سیار صاحب نے کیوں تھی بارہ تسبیات میں پتا بلکہ گزرے سے وہی گرزی پوری کو وقت سیکھنا ہوتی ہے اس لیے اس کو میں آہستہ آہستہ ساتھیوں کو بتایا کرتا ہوں آہستہ آہستہ آفتے دو ہفتے کا وقفہ کر کچھ زیادہ کر کے بارہ کو پہنچاتے ہیں ورنہ اب اتنے کمزور ہیں انسان صحت اتنی کمزور ہے دماغ نہ خطرہ تو لگ پہلے دیں پھر ذکر کریں گے الزام دے دیں جی نثار آج بات لمبی ہوگی ذرا نماز جب ساڑھے ہونے کے اولا آتے اللہ وہ تو ہو گیا لیکن یہ کام کر لیا اب میں آگے کیا کروں سلسلہ کے پہلے دریا میں نے کام کر لیا میں <two> اور پوچھنے کا آسان طریقہ لکھ کر آدمی کہتے مرید کو خط ضرور لکھنا چاہیے حالات بھی نہ ہو کچھ ایک لکھا کرے ضرور ٹھیک ہے نا